حضرت سینہ عبداللہ ابن امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے بدیروں تم پیکروڑوں درود فو کے شم سوکھا تم پیکروڑوں صلی صل اللہ تعالی علی ہی وحبی ہی و بارہ قلع انیس سو تہتر کا ایک واقعہ جو کہ بہت ہی برتھناک ہے وہ عرض کرتا ایک صاحب جو کہ پانچوں وقت نماز پڑھا کرتے تھے بہت مالدار تھے سخی دل بھی تھے دل کھول کر غریبوں کی مدد کرتے تھے بیواؤں کی مدد کرتے تھے یتیم بچوں کی شادیاں بھی کروا دی ویسے یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے یہ انیس سو کا جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ صاحب حاجی بھی تھے انتقال ہوا تو چونکہ ملنسار تھے بہت با اخلاق تھے محلے والے متاثر بہت تھے تو رش لگ گیا سوگواروں کا جنازے میں بہت لوگوں نے شرکت کی سب لوگ قبرستان پہنچے قبر کھو دی گئی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جب لایا گیا تو اچانک قبر خود بخود بند ہو گئی لوگ حیران دوبارہ زمین کھو دی گئی میت کو اتارنے لگے تو پھر قبر خود با خود بند ہو گئے اب سب لوگ پریشان حیران ایک آدھ بار مزید بھی ایسا ہوا چوتھی بار تدفین میں کامیاب ہو گئے سب لوگ فاتحہ پڑھ کر ابھی لوٹ ہی رہے تھے چند قدم ہی چلے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ زمین زور زور سے ہل رہی ہے لوگوں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا قبر میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور اس قبر سے آگ کے شولہ بھڑک رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا قبر کے اندر سے چیخوں پکار کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو واضح تھی لوگ سن رہے تھے یہ منظر دیکھ کر لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور بھاگنے لگے اور حیرت میں تھے پریشان تھے کہ نیک شخص تھے یہ تو یہ تو سخاوت بہت کرتے تھے یہ تو پانچوں نمازیں پتے تھے یہ تو غریبوں کی شادیاں بھی کرواتے تھے اخلاق بھی اچھے تھے کون سی خطا ان سے سرزد ہوئی کون سا گنا تھا جو اداب قبر کا سبب بن گیا تو اب جب تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھے باپ نے ماں باپ نے پیرنٹس نے بہت اعلی ایجوکیشن دلوائی جب بہت پڑھ لکھ لیا تو اب سفارش کے ذریعے یا رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی بیچارے کو رشوت کی لط پڑ گئی تھی رشوت کی دولت سے پلاٹ خریدا اچھا خاصا بینک بیلنس بنایا رشوت کی کمائی سے ہی حج ادا کیا اور ساری سخاوت اسی مال حرام سے کرتا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ہم اللہ تبارہ کا تعالی سے اس کے قہر و غزب سے پناہ مانگتے ہیں حسن زاد This is چلن کے ناطے کتنی ڈرا دینے والی یہ بات اور شکایت اور واقعہ اور اسٹوری ہم نے سنا واقع ڈرنا چاہ رشوت ہمارے دفاتر میں آفس میں بہت زیادہ اور جگہوں پر بھی طرح طرح کے انداز سے رشوت لی جاتی ہے مٹھائی کے نام پر یا پتا نہیں کیا کیا انداز ہے. اب تو وہ جو بہن بیٹی کا نکاح کرتے ہیں شادی کرتے تو اس میں بھی رشوتوں کو سلسلے ہوتے ہیں اب وہ بیٹی والے بہن والے وہ اپنی بیٹی بہن کو خوش رکھنے کے لیے دو رشوت مٹھائی کے ٹوکرے اور پھلوں کے ٹوکرے کہ ہماری بہن کو خوش رکھیں تنگ نہ کریں اس کا بھی شمار رشوت میں آتا ہے اللہ کی پناہ رشوت یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے راشی ول مورت شی النار ہوما رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہاں کوئی ایسی صورت ہے کہ علماء اجازت دیں کہ اپنا حق ہے لینا ہے اور پھر بھی اس سے رشوت مانگی جا رہی ہے رشوت دیے بغیر حق اپنا نہیں ملے گا تو علما سے مشورہ کر لیا جائے جب وہ اجازت دیں تو اب رشوت دینا جائز ہوگا لینا جائز نہیں ہوگا وہ شخص جو مال حرام سے حج کیا سخاوت کی مگر چونکہ حرام کا مال کمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کے عذاب کو لوگوں پر بھی ظاہر کیا گیا ہر عذاب دکھایا نہیں جاتا اس کا عذاب دکھایا بھی گیا یہ ہم جیسوں کے لیے عبرت ہے اور ان کے لیے عبرت ہے کہ مال حرام کما کر اب وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کر کے سمجھیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں یاد رکھیے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 115 سو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہے پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے حرام کے کپڑے نے پہنے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے بندے نماز کیسے قبول ہوگی مال حرام سے سخاوت کر رہے قبول کیسے ہوگا مال حرام سے تو حج پر جا ہے قبول کیسے ہوگا یہ حرام کے مال کا دنیا اور آخرت میں وہ مال رب ذلجلال کرم فرمائے توبہ کی توفیق عطا فرمائے میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے یعنی اللہ قلعہ میں دیتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اس سے خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ اس کے لیے دوزت کا زیادہ راہ ہے حرام کا لکما پیٹ میں جاتا ہے نا اللہ کی پناہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب حرام کا لکما کسی کے پیٹ میں جاتا ہے زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے جب تک وہ لکما اس کے پیٹ میں رہے گا زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں یہ دور رہے اللہ کی رحمت سے اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ دو زخ ہوگا اللہ کی پتا اللہ کی اللہ ہمیں آزاد قبر سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے شرح وسدور میں حضرت علامہ مولانا حافظ الحدیث جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک شکایت نقل کی وہ سنی اس میں بھی بہت ڈرا دینے والی بات آپ لکھتے ہیں کہ ایک اندھا بھیکاری تھا بلائنڈ بیڈر اندھا بھکاری مانگتا پھرتا تھا آخیں چھپا کے رکھتا تھا سوال کرنے کا انداز اس کا بڑا عجیب و غریب تھا لوگوں سے کہتا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک چیز دکھاؤں گا بھی اب ہاک ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنی آنکھیں دکھائی میں دیکھ کر حیران رہ گیا اس کی آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے جو آر پار تھے پیچھے تک اب اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی کہنے لگا میں شہر میں کفن چور کے طور پر مشہور تھا لوگ مجھ سے ڈرتے بہت تھے شہر کا قاضی جو جج تھا وہ بیمار ہوا اسے امید نہیں تھی کہ میں بچوں تو اس نے مجھے یعنی اس کفن چور کو سو سونے کے سکے سو دینار بھیجے اور کہا کہ میں تجھ سے اپنے کفن کی حفاظت چاہتا ہوں یعنی سو دینار تو لے لے میرا کفن نہ چرانا یہ کفن چور کہتا ہے میں نے حامی بھر لی اتفاق سے قاضی صاحب بچ گئے کچھ عرصے بعد بیمار ہو کر پھر وہ مر گئے انتقال ہو گیا تو میں نے یہ سوچا کفنچور کہتا ہے کہ یہ جو مجھے سو دینار ملے یہ تو پہلے مرض کاٹیا تھا نا میں نے قبر کھول ڈالی اور قبر میں عذاب کے آثار دیکھے قاضی صاحب جج صاحب قبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بال ان کے بکھرے ہوئے تھے آخیں سرخ تھی یہ کفنچور کہتا ہے کہ اتنے میں مجھے گھٹنوں میں درد محسوس ہوا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ دی اور مجھے اندھا کر دیا اور کیا کہا اے بندہ خدا اللہ پاک کے بھیدوں پر کیوں متلا ہوتا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پر تو یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے یہ بخاری شریف کہانی اس کا خلاصہ ہے عذاب قبر بھی حق ہے سواب قبر بھی حق ہے عذاب جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ آگ کا عذاب بھی ہوتا ہے کبر کے بھینچنے کا عذاب بھی ہوتا ہے اور جہنم کے سانپ اور بچھو قبر میں پہنچ جاتے ہیں جہنم کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جو قبر کے اندر ثواب ہوتا ہے یہ بھی حق ہے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر کے اندر جنتی پھول آ جاتے ہیں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں جنت کی ہوائیں آتی ہیں اللہ کرے ہم جب قبر میں پہنچیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے کرم سے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یعنی ہماری قبر جنت کا باغ بنے ہم کیا کریں ایمان پھر اچھے اعمال تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عز ہماری قبر مولا تعالیٰ کی رحمت سے جنت کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ عزوجل اللہ از عز اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم